بسم اللہ الرحمن الرحیم شمس العارفین تصنیف حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ باب ہفتم متفرق مزامین و شرائ جمیت جان لے کہ جمیت کے پانچ حروف ہیں اور ہر حرف کا اپنا الگ مقام ہے ہر حرف کا تصور اپنے مقام کی تمام نعمتوں کا مکمل تصرف بخشتا ہے صاحب جمیت جب ان پانچوں مقامات کو اپنے قبضے و تصرف میں لے لیتا ہے تو اس کے دل میں حاجت باقی رہتی ہے نہ کوئی افسوس کہ وہ جو چاہتا ہے اسے مل جاتا ہے مقام جمیت جملہ علومِ تحقیقات حیو کیوم کا جامع ہے اور وہ پانچ گنج و پانچ مقامات کے جن میں جملہ نعمتوں کا تصرف پایا جاتا ہے یہ ہیں مقام ازل تصرف ازل گنجے ازل اور نیمت ازل مقام ابد تصرف ابد گنج ابد اور نیمت ابد مقام دنیا تصرف دنیا گنجے دنیا اور نیمت دنیا نیمت دنیا سے مراد ان تمام چیزوں کا تصرف ہے جو روئے زمین پر پائی جاتی ہیں مقام اقبا تصرف اقبا گنجے اقبا اور نعمت اقبا پنجم مراتب نعمت تصرف و گنجے اعلیٰ قرب وحدانیت فنا فی اللہ بقا باللہ بحق تعالی یہ ہے کامل و مکمل جمیت جو مرشد اپنے طالب کو تصورے اس میں اللہ ذات تصورے اس میں محمد سرور کائنات صلی اللہ علیہ و وسلم اور تصور کلمہ طیبات لا لہ اللہ محمد الرسول اللہ کی حاضرات سے پہلے ہی روز جمیت کے ان تمام مقامات پر پہنچا دیتا ہے بے وہ مرشد کامل ہے ورنہ ناقص و زندیق و جھوٹا و لاف زن ہے اللہ ہو بس ماس و اللہ ہو حوص جان لے کہ رحمانی و شیطانی و نفسانی کاموں میں تاخیر و مہلت میں کیا فرق ہے مجھے تعجب ہوتا ہے اس قوم پر کہ جس کے ہر خاص و عام فرد کی زبان پر اللہ کے نام کا ورد جاری رہتا ہے یا وہ قرآن حفظ کر کے تلاوت کرتے رہتے ہیں یا مسائل فکہ بیان کرتے رہتے ہیں لیکن ان کی زبان سے جھوٹ دل سے منافقت اور وجود سے ہرس و حسد و کبر نہیں جاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کا نام اخلاص سے نہیں لیتے اور کلام الہی کی تلاوت رضائے الٰہی کی خاطر نہیں کرتے بلکہ محض رسمی رواجی طور پر آندھی و جھکڑ کی رفتار سے اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں ورنہ جو شخص اللہ تعالی کے نام اور اس کے کلام کی گناہ تک پہنچ کر ان کا آشنا ہو جاتا ہے اس کا نفس فنا اور قلب صفا ہو جاتا ہے اسے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی حضوری حاصل ہو جاتی ہے اور وہ دونوں جہان کا نظارہ بھشت ناخن پر کرتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کے نام سے آشنا ہو جاتا ہے اور اسے کامل اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے وہ صدق کے بلے سے معرفت کی گیند کو میدان دو جہان سے لے جاتا ہے کہ اللہ کا نام تو وہ عظیم و بآزمت نام ہے کہ ابتدا سے انتہا تک معرفت نور حضور کا تمام مشاہدہ اسی نام میں پایا جاتا ہے بشرطہ کہ اسے اخلاق سے پڑھا جائے کہ اللہ کے نام کو اخلاص سے پڑھنا اور دل کو ہمیشہ اس کے مطالعے میں غرق رکھنا ہی تو عارفوں کی پرواز کے لیے با منزلہ دو بال و پر ہیں ابیات اگر تو صبح و شام درویش کے در پر حاضری دیتا رہے تو تجھے ہر مطلب حاصل ہوتا رہے گا اگر وہ تجھے سرزنش بھی کرے تو تو اپنا سر جھکائے رکھ اور اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دے تو جو کچھ اس کے حوالے کرے گا اسے جاونا پائے گا اور اگر اس نے تجھ پر نگاہ الطفات ڈال دی تو تو شاہ جہاں ہو جائے گا جو شخص کسی درویش کی نظر میں مقبول ہو گیا وہ ارش سے بالا ہو گیا وہ عرش سے بالا تر مراتب پر پہنچ گیا جوہر جمیت کی دو علامات ہیں کہ بظاہر شریعت میں ہوشیار اور بباطن میں مراقبے میں مشاہدہ ربوبیت سے سرفراز و دیدار تجلیات انوار میں غرق جان لے کہ زمین و آسمان کی مخلوق کو قیامت تک پہنچنے کے لیے پچاس ہزار سال کا عرصہ لگتا ہے اس پچاس سالہ عرصے کو شب دنیا کہتے ہیں اسی طرح حساب گاہ قیامت کے پچاس ہزار سالہ عرصے کو دن کہا جاتا ہے بس ظاہر و باطن کا کل عرصہ ایک لاکھ سال ہے جس میں شب دنیا لباس ہے اور روز قیامت معیشت ہے لباس کا تعلق ابودیت بندگی سے ہے معیشت کسب کو کہتے ہیں اور کسب ذکر فکر معرفت اور استغال اللہ ہے جس کا تعلق ربوبیت سے ہے علماء اہل ابودیت ہیں اور فقراء صاحب ربوبیت ہیں فرمان حق تعالی ہے ہم نے رات کو لباس بنایا اور دن کو معاش بس اہل شب کی نظر دنیا پر لگی رہتی ہے اور اہل روز کی نظر روزے قیامت پر بجز یادے حق وہ کچھ خریدتے ہیں نہ لیتے ہیں علماء و فقراء کے درمیان بھلا کیا فرق ہے علماء جب غضب و غصے کی حالت میں ہوتے ہیں جلالیت علم کی وجہ سے انائے منی میں مبتلا ہو جاتے ہیں جب کہ فقراء غصے کے وقت جمالیت معرفت اللہ, اللہ کے باعث انائے منی سے محفوظ رہتے ہیں جو آدمی ابتدا میں عالم باعمل ہوتا ہے وہ انتہا پر پہنچ کر درویش کامل ہو جاتا ہے جان لے کہ علم عین سے ہے اور دو عین کا یکجا ہونا مشکل ہے اس لیے جو آدمی عالم عامل ہو وہ فقیر کامل عارف ہو جاتا ہے جس شخص کو علم اپنا قیدی بنا لیتا ہے اس کے وجود میں چار علوم الہام پیدا ہو جاتے ہیں جنہیں غیب الغیب کہا جاتا ہے اور جن کی وجہ سے اس کا حجاب اٹھ جاتا ہے اور وہ خلقے محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم کا پیکر بن جاتا ہے اور اس کے وجود میں قدرت سبحانی سے اول الحام ازل پیدا ہوتا ہے دوم الہام تصور اس میں محمد صلی اللہ علیہ و وسلم پیدا ہوتا ہے جو اسے راہ راستی سے آگاہ کرتا ہے سوم الہام، جملہ صاحب کرام کو اصال ثواب عبادت بخشنا ہے چہارم الہام، کرام کاتبین اور جملہ فرشتے اسے نیکی و بدی اور ماضی حال و مستقبل کے حالات بتلاتے ہیں فرمایا گیا ہے ابرار لوگوں کی نیکیاں مقربین کے نزدیک گناہ کے زمرے میں آتی ہیں جان لے کہ عالم فاضل صاحب فقہ و نس و حدیث و صاحب تفسیر کا مرتبہ اور ہے اور صاحب ورد وظائف اہل ذکر فکر صاحب تاثیر کا مرتبہ اور ہے جو فکر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں کیا جائے اس سے دل میں حیا پیدا ہوتی ہے جو فکر اللہ تعالیٰ کے وعدہ وعید میں کیا جائے اس سے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے اور جو فکر اللہ تعالیٰ کی معرفت میں کیا جائے اس سے دل میں نور توحید پیدا ہوتا ہے جو فکر تلاوت قرآن مجید میں کیا جائے اس سے دل میں امال صالح کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور جو فکر معاملات دنیا میں کیا جائے اس سے دل میں سیاہی اور شیطانی منصوبہ بندی پیدا ہوتی ہے اس جہان میں دنیا اور اہل دنیا سے بدتر چیز اور کوئی نہیں عجیب نادان ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس بدتر چیز کو اللہ کے نام سے اور دین محمدی و فکر محمدی صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے بہتر سمجھ رکھا ہے صحیح مومن مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو ہر وقت حاضر ناظر اور غالب قدرت والا مانے کا عظیم فرض ادا کرتا ہے کہ سب فرائض سے بڑا فرض یہی ہے اور یہ فرض عین ہے اور سب سنتوں سے بزرگ ترین سنت یہ ہے کہ گھر بار کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے تاکہ سب سے عظیم سنت ادا ہو جائے اس عظیم فرض و سنت کو صرف اہل اللہ ہی ادا کرتے ہیں جو شخص مردہ دل دنیا داروں سے جدائی اختیار کر لیتا ہے اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور نفس متلکن مر جاتا ہے اور نفس کے مرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ کفر و شرک کبر و ہوا اور بری خصلتوں سے باز آ جائے جب ایسا ہو جائے تو گویا نفس مر گیا ہے وہ گناہوں سے طائب ہو کر نیک امال اختیار کر لیتا ہے صفائے قلب اور ارواح مقدسہ سے انس رکھتا ہے اور مرتبہ مطمئنہ حاصل کر کے عبادت معرفت میں مشغول رہتا ہے حدیث مبارک میں آیا ہے دنیا کمان ہے حادثات دنیا تیر ہیں اور انسان ہدف ہے ایک اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم ایک غریب الدیار مسافر ہو اور خود کو اہل قبور میں شمار کرو تمام علم ظاہر اور تمام فقر و معرفت الہی کو نے ایک نکتے میں سمو دیا ہے اور وہ نقطہ ہے حرف نون یعنی نون سے نیک نیت ہو کر تما و ہرس و حسد سے پاک رہنا جو شخص ان تینوں یعنی تما و ہرس و حسد کو چھوڑ دیتا ہے وہ علم و معرفت دونوں کو پا لیتا ہے اور دوام انہی دو کو حاصل ہے ان تینوں سے قطع تعلق کر لینا فکرا کے لیے معرفت کی انتہا ہے مصنف کہتا ہے کہ صاحب قلب کو دل سے سات فتوحات حاصل ہوتی ہیں اور ہر فتح سے ستر ہزار فیوز کا نور ظاہر ہوتا ہے ان فتوحات کو وہی شخص جان سکتا ہے جو ان کے فیض کا نور حاصل کر چکا ہو اس مقام پر پہنچ کر طالب کو وہ یقین و قرار نصیب ہوتا ہے کہ پھر وہ فرار ہوتا ہے نہ سلب و خوار تجلی ذات اور ہے تجلی اسما اور ہے تجلی حروف اور ہے اور تجلی ربانی اور ہے تجلی چار قسم کی ہوتی ہے جسے محض عطائے ذات کا فیض کہا جاتا ہے جو تجلی حاضرات اس میں اللہ ذات سے ظاہر ہوتی ہے وہ مطلق توحید وحدانیت خدا کی تجلی ہے اسے نور معرفت الہی کہا جاتا ہے جو تجلی اسما سے ظاہر ہوتی ہے اسے تجلی ذات کہا جاتا ہے نہ تجلی صفات کہ وہ ذات و صفات کی ملی جلی تجلی ہوتی ہے جو تجلی آیات قرآن و حدیث سے ظاہر ہوتی ہے اسے نفس کے خلاف جہاد اکبر کہا جاتا ہے اور جو تجلی تیس حروف تہجی سے ظاہر ہوتی ہے اسے قلب المقشوف کہا جاتا ہے ہر ایک تجلی تصور و تفکر و یقین سے کھلتی ہے اور عین دکھائی دیتی ہے بند آنکھوں سے دیکھنا اور بات ہے عمر بھر کی ریاضت سے بہتر ہے کہ نظر تجلی پر رکھی جائے اور توجہ اس تغراک فنافی اللہ ہو پر اس تغراک فنافی اللہ ہو کے علاوہ ہر مرتبے کی تجلی خام و ناتمام تجلی ہے مطلب کلی کا مرتبہ کون سا ہے اپنی ہستی کو مٹا کر حق رسیدہ ہو جانا کہ یہ سب سے بہتر انجام ہے یعنی جمیت نور اللہ کا جام پی لینا اللہ ہو بس سوائے اللہ ہو حوث جو مرشد طالب اللہ کو حضرات اسم میں اللہ ذات سے تمام مقام و معرفت الہی کا سبق نہیں دیتا اور جملہ مقامات معرفت الہی منکشف کر کے دکھا نہیں دیتا وہ ناقص و لاف زن مرشد ہے ابیات میں ہر دم تجلی ذات میں جلتا رہتا ہوں جو سراسر راز الہی ہے یہی تجلیے ذات قرب الٰہی تک رہنمائی کرتی ہے میں ازل سے اب تک گھر کے نور رہا ہوں اس لیے ازل سے اب تک حضوری میں رہتا ہوں میں ازل سے اب تک مست حال تھا اور ازل سے ابب تک صاحب وصال ہوں میں ازل سے اب تک خود سے جدا رہا ہوں اس لیے ازل سے ابد تک مکرب خدا ہوں رات دن کے چوبیس گھنٹے ہیں اور آدمی ان چوبیس گھنٹوں میں چوبیس ہزار سانس لیتا ہے ہر سانس کی نگہ بانی کر کے ہر سانس میں چودہ تجلیات چودہ الہامات اور چودہ علوم پائے جاتے ہیں جن میں بعض رحمانی اور بعض شیطانی ہوتے ہیں بعض کا تعلق دنیاوی پریشانی سے بعض کا جنونیت سے بعض کا موکل فرشتوں سے اور بعض کا قلبی و روحی و سری وجود سے ہوتا ہے اگر توفیق الہی شامل حال رہے اور مرشد رفیق آگاہی بخشے تو ہر ایک مقام کی تحقیق ہو جاتی ہے اور بندہ سلامت رہتا ہے ورنہ ہر مرتبہ سلب ہو جاتا ہے اس مقام پر ہزارہ ہزار طالب اپنی راہ گم کر بیٹھے اور رجت خوردہ وخلاف شرع ہو کر مر کھپ گئے حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا ہے خالص کو لے لو اور نہ خالص کو چھوڑ دو جو نیک ہے اسے قبول کر لو اور جو بد ہے اسے چھوڑ دو جان لے کہ جب اللہ تعالیٰ نے امر کن فایا کن کو بیان کرنا چاہا تو فرمایا کن تو کنژن مخفیا فاحبتا ان اور فا فا خلق تلخل کا لے اور میں ایک مخفی خزانہ تھا مجھے شوق ہوا کہ میری پہچان ہو پس میں نے اپنی پہچان کے لیے مخلوق کو پیدا کر دیا اس مقصد کے لیے بائیں طرف گہرے جلالیت کی نظر سے دیکھا تو اس سے نعر شیطانی پیدا ہو گئی اور دائیں طرف لطف و کرم جمیت و رحمت اور شفقت و التفات کی نظر سے دیکھا تو آفتاب سے روشن تر نور محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم پیدا ہو گیا اس کے بعد اللہ تعالی نے امر کن فرمایا اور کل مخلوقات کی ارواہ پیدا ہو گئیں جو اپنے اپنے مراتب کے لحاظ سے جماعتیں اور صفیں بنا کر اپنی اپنی جگہ پر ادب کے ساتھ اللہ تعالی کے روبرو اس کے حکم کے انتظار میں کھڑی ہو گئیں پھر اللہ تعالی نے فرمایا الس تو بے ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اس پر جملہ ادنا و اعلی نے بیک زبان عرض کی بلا کیوں نہیں تو ہی ہمارا رب ہے اس اقرار پر بعض ارواح تو اسی وقت پیشمان ہو گئیں جیسے کہ کافروں مشرقوں منافقوں اور کاذبوں کی ارواح اور بعض ارواح آوازِ الست پر بلا کا اقرار کر کے خوش و مسرور ہو گئیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے روحو مانگ لو مجھ سے جو تمہارے جی میں آئے تاکہ میں تمہیں عطا کر دوں امام ارواح نے عرض کی پروردگار ہم ہم تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے بائیں ہاتھ پر ارواح دنیا اور زینت دنیا کو پیش کیا تو سب سے پہلے شیطان مردود نفس امارہ کی مدد سے دنیا میں داخل ہو گیا جہاں پہنچتے ہی اس نے بلند آواز اور سریلی آواز سے چوبیس نعرے لگائے جنہیں سن کر نو حصہ ارواہ شیطان کی راہ پر لگ گئیں شیطان کے وہ چوبیس نعرے یہ ہیں نمبر ایک سرود کا نعرہ نمبر دو حسن پرستی کا نعرہ نمبر تین ہوائے انا کی مستی کا نعرہ نمبر چار شراب پینے کا نعرہ نمبر پانچ بدت کا نعرہ نمبر چھ ترک نماز کا نعرہ نمبر سات آلات متربانہ مثلاً تمبورہ و رباب و قانون و شرنا و دف و ڈھول اور اس قسم کے دیگر آلات موسیقی کا نعرہ نمبر آٹھ ترک جماعت کا نعرہ نمبر نو غفلت کا نعرہ نمبر دس اجب کا نعرہ نمبر گیارہ حرس کا نعرہ نمبر بارہ حسد کا نعرہ نمبر تیرہ ریا کا نعرہ نمبر چودہ کینے کا نعرہ مبر پندرہ کبر کا نعرہ نمبر سولہ نفاق کا نعرہ نمبر سترہ غیبت کا نعرہ نمبر اٹھارہ شرک کا نعرہ نمبر انیس کفر کا نعرہ نمبر بیس جہالت کا نعرہ نمبر اکیس جھوٹ کا نعرہ نمبر بائیس زن بد کا نعرہ نمبر تیئیس نگاہ بد کا نعرہ اور نمبر چوبیس تماہ کا نعرہ جو ان صفات سے مصروف ہے وہ انہی لوگوں میں سے ہے جنہوں نے شیطان کے ناروں پر کان دھرے تھے جیسے وہ اس وقت تھے ویسے ہی آج ہیں حق تعالی ہے شیطان تمہیں مفلسی کا خوف دلا کر برائی پر اکساتا ہے جس نے شیطان سے رشتہ جوڑا اور اس کی پیروی اختیار کی وہ مراتب دنیا پر پہنچا پسندیدہ دنیا ہوا اور دنیا ہی میں گرک ہو گیا ان نو حصہ ارواح کے سوا ایک حصہ ارواح اللہ تعالیٰ کے روبرو برو کھڑی رہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں لطف و کرم سے فرمایا اے روحو جو کچھ مانگنا چاہو مجھ سے مانگ لو تاکہ میں تمہیں عطا کر دوں انہوں نے عرض کی خدا ہم تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے دائیں ہاتھ پر ان کے سامنے ہور و قصور بہشت اور زیب و زبائش بھیشت کی ارواح کو پیش کیا تو اس ایک حصہ ارواح میں سے مزید نو حصہ ارواح بہشت کی طرف چلی گئیں سب سے پہلے جو ارواح بھیشت میں داخل ہوئیں وہ متقی و پرہیز گار لوگوں کی ارواح تھی وہاں انہوں نے بلند و سریلی آواز سے زہد و تقوی کا نعرہ لگایا جسے سن کر جملہ متقی و پرہیز روحیں بیشت میں داخل ہو گئیں اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر استحکام حاصل کیا چنانچہ پرہیزگار لوگوں کی ارواح تھی باقی ایک حصہ ارواح اللہ تعالی کے روبرو استادہ رہیں ان کے کانوں تک آواز دنیا پہنچی نواز اقبا کہ وہ فنافی نور اللہ بکابل ہو کر حضوری حق میں غرق تھی یہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری والے اہل حضور عارف بلا فقراء کی ارواح تھی جن کے حق میں حضور علیہ اللہ نے فرمایا ہے فقر میرا فخر ہے کہ فکر میرے اندر کا نور ہے دنیا اہل اقبا پر حرام ہے اقبا اہل دنیا پر حرام ہے اور دنیا و اقبا دونوں طالب مولا پر حرام ہیں جسے مولا مل گیا وہ مال کے کل ہو گیا اختتام پذیر ہوا شمس العارفین کا اردو ترجمہ الحمدللہ رب العالمین وسلام العلاء رسول ہل کریم والا علیہ و صحاب ہی و حل بیت ہی اجمائین مترجم سید امیر خان نیازی سروری قادری پما علینہ ال البلاغ المبین